نش ہاسلے تاسو سواب ہتا تم فکو تُحِبُّونَ ہیر دے چرچا گی نا چو وَمَا ہومات مِنْ مش چرام کڑی دیکھل گو دا لو بنی مرم اسرائیل سوادان شی بنکڑو یاقوب السلام بخبلان مانے توڑے تو ان کن تم سادقین کتا سوری شنی ہے فمنفر چاچی اللہ تعالاب نے دروباد وزاحد نام کسان پور ظالمانی تو رشتہ ویلی دی اللہ تعالم فتبراہیم حنیف تاب کبراہیم اسلام شکل وشرکی نوشان یقین ادا لوکیشوری دار دل کو للزیبکتا ہا کو مکری مکمل زیوت نیو زی دے لا فیتنا پی کیارا مقام ابراہیم یو داغین مکام دے ابراہیم علیہ السلام کا سوچا لاشتا پلک حجد بیت اللہ من و, پاغ شاش وصل و من ومن کاؤ چاچین کار کو فورتیلہ والے کفر کو پائے تون درآن شہید اللہ تعال خبر دے پائے کتاب والوں لام والے من کو اللہ د لار من منا منادر چیم تبہج لٹو دلارے لا کلش و حاداری تا سو پویم و ملوفی اہدا گفل دارنا تاسکو یا کتا تاسو دیوٹلی شیرو کم واپس نفران وَكَيْفَ قُفرَ بیانی کی وفیکم رسول و کفت ناوتالاس کفر کوانی پتاسانی و فی کم راس رسو داوست و میات و چاچ منگلے کل کگڑے دلہ بدی فقتی یقین ایمان وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا تعالانہ مسلم امم ہدایتاسو مگر پدا سہال کی چیز اسلام در ان کی ہے واعتصم بحبل الله جميعا ہمنگول اخلاقی کہے ذ اللہ پر صاحب نے بیوعے ولا تفرقوا و مجدا کہے ذ رسینا و شکروا نعمت الله علیکم او یاد کہ احسان دل اللہ تعالی عطاسوم اذ كنت مضاع قلش و ہتا دشمنان کو رنے کے فا اللہ فبائن قلوبکم نجوڑ خراو ساسو د جنون تر میں فاصبحتم بنعمتہ اخوانا مشو ہتا سو پسو د نعمت دا غسر رونا رونا و کنتم لا شفا حفرت من النار او تاسو پهغاړا د او ق د دوران ق کو من نو تاسو داے اور نامم قذا کايو بله ہو لکوم آیا دغسی بیان کےې الله تااس دخپ لاتوننولهکوم تحتدون دی دپاري چې تاسو ہدایت ممم وال تکم من اور یہ است سنا ہے اور ڈا۔ یدعونا ال خیرش دعوت کی خیر تام و یامرون بالمعروف اور امر کی خلقتا ظن کو کارون و و ینهون عن المنکر و من کید بط کارون و هم المفلحون و ضاکسانم دی دی پورا کامیاب نلزین تفر رکھوں اوم کی گیدائے کسان پشان چی جختلف اختلاف شوروں کو ممباد را شراغل تواز حکم نام اولا کل مذاب النظیم ادا کسان ددی دزاب دل ویم یوم تبج پاور باز باز شی بازی مخونا و توشی بازی مخن فا ملزی نودو نا کانچر اکفرت بادئی دیکھا کڑے تاسو پسم فضو تک فور میں رحمد اللہ کے داعوتنا دال الله تعالى دين اطلوا عليك بالحق بيانون عدل را پتا بني الحق كار کولو ظارا وم الله يريد ظلم للعالمين ان الله تعالى ظلم قول بخلق واني ولله ما في السماوات وما في الارض او خاص پہ اختیار دا اللہ کی دی آسیزونا شدی اسبان انہوں کی آشی دیز مکو کی ویلاللہ ترجعو المورم او خاص اللہ تا گردو, گردو لشیٹو الكارونام کنتم خیر امم یہ تاسو غرہ ڈالام اخرجت للناس ریسترشی دپار دخفید دخل کوم میل موکم بک و تم کرڑو کتاب والو پچان دا بری مینو مین باضی ذی کتابیان نا مومنان مشترے واکسرہم الفاسقون قودیر ذین الدین نافرمان لن یضروکم الا اذام اشرے زرنشی ذر کو لیتا وسام مگر دخل بدویل و ان یقاتلوکم یولہکم الادوار او خدیجنگو کی تاوسرانو بغلی تاوس شگانی سملاشی پریوانے ہر شریشی حب مگر کل شراتن کی دیر اللہ من رسے و اختشی دیب ری بتا لسک نام ٹاپ شی دریمان خوریم ضال کبین کانو یخر لام دادی کفر کو لمبیا بغیر حق او جلے پیغمبران بغیر جرم شرائم سوان ادا نہ فرمانی, نا فرمانی کولا او دا حدنا لیسو کتابیان برابر پری مکھ کی سفات مل کتاب بازی کتابیاں قائم ان کلک د یھلونا یا خیرمدی پاؤ پروف اوکم کئی خلکن کر سال ہی نا کاندی دیکھ وَمَا کئی ہر نار فل یوگ فرو شری بہر منشی دائ د سابنا واللہ علیم بالمتقین واللہ تلا پویدے پا متقیان خلقوں ان اللہزین کفروں لن تغنی آنہم اموالوں یقیننا کسانچ کفر کرے اس شریت فبنکری ددینا مالنا ددی ولا اولادوں اولاد ددی من اللہ شیعہ دل لعدہ زبن ایس اولائی کا صحاب نار ادا کسان دی اور والا ہم فیا خالدون دی ببائی کے میں شئیم وصل في ینفقون فی هازہ الحیات دنیا حال دائچ دی خرچ کی دی جن دنیا وی دپارا کم اصل ریح پشان دا مسال دا سی لیلیم فی کے سخت یخنیم كڑے اللہ ولا كنزون لكھی بخل ضان ظلم یا ایو اللذین آمنوا لا تتخذو بتانتم من دونکم ایمان والا منی سے تاسو دوستان درازدارے دماغ سوا خلق استاسونا لا یالونکم خبالا کمینک یغی استاسو پو فساد پیدا کلوکی ودو مانتم خوخی دی آغشی جتاسو تنگویم قدار خخارشی بوغز دخلونا واقفی سوربر آ چی پٹ سینیا ہٹملہیات یخین وزاد کرتام تاخیلکتا سوکھ نارا لئے خانتون مولا تحبونه تحبونہم خبردار تاسو ایمانوالو داسې خلک دی سره می نه کوئ واللا دی تا سر اسم نه نه کویم توې نوونهمل کتاب کو تاسو ایمان لرے یا پټولو کتابنو و دا لقکم قاللووا مننا او کلشيې تا سره مخام مخشيدي ويمونږ ایمان دا وړ۔ وإذا خلوك لشديد استاسنا جداشين عضو عليكم لنا من من الغيز شكون لگئي استاسو دا وجه بسرون لكتو دا وجه دا غسينا قل موتو بغيزكم وآيب اسمر شهد دا سر دا غسي إن الله عليم بذات الصدور یقین اللہ تلا علم پائے خبروں کیسن تم تسو کو خوشالی نف کئی وین سیا تیم اکور سی تاؤ سبر تکلیف خوشالی کئی ون تسبرو تقوام صبر کو تقوام کو لام لا يضركم تو رکو گئے تو نقصان نشی در کوئی ریم نہ کلچ ساروختی روتے تو مو منی نم کام تیارو درام مرشید جنگ تیارو مینان کمن تفسلام کلچ کست کو سنم چکمزور تیاخار کی مدد مددگار دائی یقیناً مدد کرے تو سر اللہ تعالیٰ بدر کے ودا سیال کی شتا سو کمزوری حالت والا یہ کو ہے دا اللہ تعالیٰ نا دید پا تاسو شکر گزار شے استقول للمومنینا لن یکفیکم و یمدکم ربکم بسلاسة آلاف من الملائکت منزلین کلچ ویلتا ایمان والاوتا آئین دا پورت تاسو لرا جا مدد بہو کی تا ساسو رب پدرزراد ملائک نا شیرا خس بکڑے ملائن تصویر یوم دت کم رب کم بے خمس آس بولے نل کافی تصبروں کو تاسو تقوام کو لام اوراشی دا کافران فران تاؤ پخبل جوش خروش باندھے داداش مدد بوکی تاؤ سرستا سورم وہ پنج زر سراد ملائے کو نا چی بزان جڑ ان کی دپار د جنگ وما اللہ جعلہ اللہ بشرا لکم تتم ان قلوبکم کمبے مگر اور سبب اور کول مگر درف دلہ نیچ زوراور حکمتون لرفم من الزین کفروت کلبو خیر پارا چھلا کی اللہ ٹکڑد کا فران یا زلیل کی دل ران واپس بش دی نو میدان کا من الم رش نو یتو بالم او یا زبا نشت نبی نبید اختیار دینس پر دے پورے چلات توفیق د توبے ورقی دی وضاب ورقی دی ظالمان دی دین من واضح والله غفور رحیم خاص پہ اختیار دلہ کی دیا سیزن شری عصمان کی سیزون شریز مک کے بخن کی چالچ واڑی اور عذاب ور کی چالچ واڑی اللہ تلا رے بخنا رحم قوم کے منقل ابا فمف اللہ اے ایمان والا مخرم آل دا سود دوچن پدوچن او یرکو اید اللہ تعالیٰ نا دید پارا چی بچ رید آزابنا واتقو نار اللتی عدث لِلکافرین زان بچ گئی ای دا ایوور نا ای چی تیار کری شوی لید د دا, دا کافرانوں واتی اللہ والرسول لعلكم ترحمون خبر من اللہ عد رسول دا دل پراش پتاسو رحم اکڑی جیسار اور جدیو کے حاصل بخشتا ساسود ربد طرف نام اور جنت تاشرائے فراخی اسمان و عزم الناس تیار کرشر المحسنین عادی متقیان متقان خرچ گئی وہ خوشحال ہے وہ تکلیفوں نئے اور تیرون کی پل غسل دخل کنا اللہ, اذا فعلوا, اللہ. فاستغفروا ومن اللہ. ولم ما فعلوا وهم یعلمون پاغم متقاندی کلچکی او اوبت کاغٹ یا ظلم کی بخبل زان بانے کی گنام یاد کی اللہ دران و بخن دپار د گنخلوم نہ بقی ٹول گناہ مگر یو اللہ بخیم نہ لکی گی دی پائے گنا وانی او حالدہ نے چری پوئے اولائک جزاؤهم مغفرتم من ربهم و جنات تجری من تحتها لنہار و خالدین فیہا و نعم اجل لاملین دا کسان دی بددہ بخشش دے درب دا طرف دینا او باغنری چبئی کی لاندائے والے ہمیں شویدی پائے کے خددہ سواب دزان کو خلقوں قَدْ خلط من قبل سُنَنٌ سنن فِي الْأَرْضِ فنزرو کے فقانہ قبط المکمن یقیناً <تصفيق> تیرشی ساسن مخ کے مختلف واقعات نو گرزے پر مل نو گرے پیبرت جو سرنگ شر د تقصیب کو ان کو خلگوم حاضہ بیان ال سے وہ دوں دا قرآن وزاحت دے دپار دخل کو ہدایتم دے اواز دے د پار دفے دے دمتقانا تخزن تم الم مومنی کمزوری م کوپ مقابل دشمن کی غم مکویپ آئے مصیبت چاؤست اور حال دعليك تعصي غالب زور ورحمة شرط تعصي مؤمنان إن يمسسكم قرح فقد مسل قوم قرح مثلهم وتلك اللي يأمن دائلها الناس ولعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهدان والله لا يحب الظالمين كرسد لتعصت الزخم صبر جوع ذکرا سید نے اے قوم کافراں تب زخموں امرے پشان اودار و زدید دنیا اڑو راڑو دل رب میں دخل کو گے اودا دل پارائش اللہ کار کیا کساں چیمن راوڑے اجوڑ کیستا سن شہیداں اللہ تعالی نخہی ظالمانی الرام ولی یمحص الله الذين امنوا ويمحق الكافرین دیدبارا چھ پاکی اللہ تعالی ایمان والا گناہون نا اور وان کی ختم کی غافرن لرام ہم حسبتم من تدخل الجنت ولم ما يعلم الله الذين جاهدوا من يعلم الصابرين یا گمان کو یا تاسون جو داخل ہو جائے جنت تاول حال دارین ذی خکار کی اللہ تعالی تر وہ آکسان چی جہاری کڑی ستا سناو نید اخکار کڑی سبرناک ولقد کنتم تمناؤن الموت من قبل ان تلقوه فقد رائیتموه وانتم تنظرون یقیناً وی تاسو ارمانم کودا مرگ دا شہادت مخید لیدلو دائینا نیقیناً اولید دا تاسو آغا وحال داریش تاسو قدل وم محمد رسول قد خلت من قبل اللہ رسول رسول ماتا کل کلب تمالا نئے محمد صلح علیہ وسلم مگر رسول نے بشد مرگنا یقیناً تیرشی ددنا مکھ کے ڈے رسولان نایافس کرے مرشی پخوال مرگ یاؤ جلیشی یا بتاسو پکول و پن دوڑے پکول و پن د دد مرگ نروسو حس نقصان نشی اور کھول اللہ سم قسم بدلب اور کی اللہ تعالی آکسان سان تکل کی بدین مانے پستمرگ دد نام نفس موت کتاب سواب سواب سنز شا نشت راشیا مرشی مگر پیزند لکھل شیریدا نیتر مقرر سوچ گواری بخبل عمل سرا بدل در دنیام ورکو بم دت دائیں نام سوچ گواری بخبل عمل بدل در اخرت ورکو دتم دائیں نام خامخا لري بدل ورکو شکر گزار ہوتا ہم لوخاین مین نبیین مقاتل ربیون کثیرم جنگ کے دائ پ مرغر نئی کمزور تیا نکڑی دوج دا مصیبت نا چل دا دلہ پلار کے نئیب شیر اور نیت اور نیت زلیل کرے دشمنتا تلا خی صبر کو ان کو لڑام و ماں کا نہ قول ملا کالو رب ن فلنا زنو بنا سرافنا فی امرنا سب وانصرنا سرنا للکو مل کا فرین انودائی دعام گرداوام وے رب زمگام ابقی منگتا ضم وَزِيَاتِكَ اور زیادے قبل زم گا بدین اخبل کے اوقل کی زم گا قدمنا بدین اوغل برا کے مغل راپ قوم کا فرانے فات اللہ صواب دنیا خسن صواب دنیا خیست ان داخلت مورکئی الاح تلا خوستی نام کام خاسرین کلبو خاص مانو لوگتا سوت کا فران واپس بغزی تاس لاس تاسب پند کافران نشیب تاسو تاوان بل اللہ وهو خیر بلکہ اللہ تلاس مولار غورا امداد کو ان کو نام سن القیفی کلو بل کفر شرک بالبین سلطان وَمَا وَا هُمُ النَّارُ زرد سبب دی اللہ تعالی سراغ سو چند درا لے گلے اللہ داپ شرکت پا نے حس دلیل دی اور, دی اور, دی اور دی زید ورتل اور زید تیرے دود ظالمانوں یقین پور کرا سرا وادمداد کلچ وجن تاسو دائ کا فران لہم داد ترے پورے کلچ تاسو کمزوری شو او جگڑ مکھڑے یوبل سلام حکم در رسول کے انا فرمانی مکھڑا دا, دا حکم نا پس دا اے نا شو خود اللہ تعالی تا وصاھا گے جتا سو کھاؤ نیم دا است اس رستو من گوں مے یری ذ دنیا او من گوں مے یری ذ اخرت باے سا دنیا کو با او باگا سوچ طلبے ذ اخرت کو صرفكم ليبتليكم اللہ پیمان والوں کل شروع ونتاسو مدی ترف تنکدل تاسوچا ترنا اور رسول تا استاز نر کو استاسو دشان درکڑ اللہ تعالی غم و سبب دخ فکول استاس رسول دادی رپارا چاسو غم جن نش پا گنی متو ن چسو نفوسلم ا پائے تکلیفوں ن چاؤ سور سی دل اولہ تعال خبردار راکیقت دا, دا عمل نستاسو سمال کمباد منفی گلا پتا خف گان پرکا چپٹو یو ڈلتاسونا شیمو والل ابل ڈل آگم جن کڑوائی سنو گے چلو الپا لا وی نہ گمت جاحریت والو یو نلنا مل مین کل مرک لیاست دینداد اللہ شین سے سام طور دقین مدد ٹول دال اختیار کرے یقفو نفی ما بدون لک دیخ کے رے فسے آشے چتا نخار کو نل نامرشما زمگا اختیار وغ اختیار نب وجل شنگا دل تام سم کرائی بنے و جل پل زید پری و تلوتا ولی اب تلی اللہ عما فی سدور کم ولی سما فی قلوب کم والله ولي من بذات الصدور ادیدہ پارائش اللہ از میں حکی رائے جس ساز پسنوں کی دن ندیم ادیدہ پارائش پاکی اللہ ہے سپزوں استادو کی رے او منانو اللہ نے پویا با خبرو جسنوں پورین خطیم ان الذین تعلق منکم یوم ان تقل جمعان ان مستزل لهم الشیطان بوازمہ کسبو یقین <حَلیم> نا کسان چڑھتا پاور مخاملیم یقین خیولی ادیلر شیتان و سبب دباجیا ملون چیری کڑو محکیم او قسم نے یقین معافی اللہ تلا یقین اللہ تلا بخ ن سبر نا کم نے فروال مَا <قُتِلُوا> ایمان والا مکے گئے دا کسان چکو فرکڑے پٹ پٹ اوائی بار کے کلچارون سفرو کی بزمکیم یازا غذا ان کی جڑ کے دے لی اجعل اللہ ترا جو خبر یو افسوس دلی بزر کے اللہ تلاندی کول کے یو مڑ کو اللہ تعالیٰ اصلاف عملون لرالدن کریم ولئن قتلتم فی سبیل اللہ ومتتم لما غفرتم من اللہ ورحمت مخیر مما اجمعون او کہ وہ جلیشوی تاسود اللہ ردین دو چتواری دا پارایا مرشوی بخبل مرک خام خواب بخشش دا گناون چید اللہ تطرف ندیم اور احمد صوابونا قردی داینا دا چید خلقی جمع کیم ولا يموتوا او قتلتم ليل الله تحشرون وكمل شويه يا قتل كليشهم خاص الله تبجم كليشهم وبما رحمتي من الله لين دلهم ولو كنت فظا غليظ القلب لن فظوا من حولك نضوجي دير رحمت الله هذا طرفنا بطام نرى متى النبي کو ته بدجو سخ زړے خا می تخت استستا د چا پیره نام فافان موفلله مشافلله فضا ظم تفتتو کل الله ان الله یو حبل مطور کیلین نواف کو د نام او بخنا غواړه نام او مشورې کو دی سره په کار د مشوره فکلائش قص کے پیوکار کولو نزان سفارا پا اللہ یقینن اللہ تعالیٰ خوخیہ سوک چزان پا اللہ سفاریم ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم وین یخزلکم فمن ذلذی ینصرکم من بعد وعلاللہ فلیتوکل المومنون کلا مدد کی تاثران نشت سوک ضرور پتاثران او کہ اللہ پری دیستا مدد نسوک دیا ہے تا تاثرم مددو کی پس دا پری خودلو دال لانا او خاص پالا دے زانس پاری ایمان دار وما کانا لنبینا یغلا ومن یغلل یاتی بما انغلا یوم القیامان سمت وفا کل نفس ماں کسبت لا علمون نری لائق دا شان دا نبی سر آشارے سے نقصانوں کی خیانت کی چاہ چی جی خیانتو کو نورازی با سردائی سیجنہ چی خیانت بکی کڑی دا قیامت برا بیا با پورا اور قریشی آر نفس تا جزادا عمل چی دا کڑی او پری با سر ظلم نشکے دے افا من اتبا رضوان اللہ کمن با بسخط من اللہ وماواہ جہنم وب سلم سی رو رونی زلاح پردا بساندا الله والله اللہ بما ہر جات وسیم دیدر جی پریلا والله تلایا مل نشری کئی لقد من اللہ علم رسول یقیناً احسان کری کے رسول بیا نی پی با نیا تنگ اوپا دلرام ووم کتاب ولحکمتا اور تعلیم اور سنت الفی غلال اگر دید دینا صابتكم مصیبت مسلح کل هو انہ کل سکم ان لا کل کدیرم آیا ہر واقش رسیدلے تاس دا مصیبت دا سی مصیبت چھتا سو رسول ہوتا دی دو چند مخیم تاسو آئے چھتا مصیبت دا کم زین رائم تو از تو آئے دا ساسو دا نفسون دا وجن رائم یقینن اللہ تلا پارسی بان قدرت دریم وما صابکم یوم انتقل جمعانی فب اذن اللہ ولعالم المومنین محام اللہ تلاخارکڑ اویلیشی تر راش ہے جنگ کے دلار نپارا دن نپارا یا تف کے دشمن لرام ہوم لفری یو دی ایمان دی تام فلاخی نالو ان كُنْتُمْ صَادِقِينَ دا منافق خلگ دی چیری دی پباروں کے اور ناستی زمون خبر من لے نہ بوجل دخبل زانو نہ مرکتا سرشتی ہے کتلو فی سبھی دلہ الله امواتا بل یا اندر زکون اگان کو سان چو جل شا دن دو چار دام پرشانت دا ممو بلکی جی پمجون فنی درب دری بان بانے ہر درکی شیری دالتا فل خوشالی گی پائے متو پائے بان چلا دل اورزل نام <يحزنون> أو خوشالی اور دیدار خوشالی کی نعمتوں دل اللہ کی طرف نہو فضل او خبر اللہ دی خبر ہے جلل تعالی نے برباد کی الذین استجابوا لله والرسول من بعد ما اصابهم القرح للذین عسروا منهم والتقوا الذين اا کساں یہ پورا حکم ہے مزدا اللہ اور رسول پس نا شیر سید لو الذي نه قاله لهمونناسو انن نه سقد جا معولکوم ف شو فضاده میماانه دا خلک دی شو دی تاناسوجا سوسانانو چېیقین مشرقانو راجم م کړړي ستااس و قابلې د لکه رړ وې غنا نو ایمان وقالو حسمن الله ونعم عمل بی پورا دیمون در اللہ تعالی اور اس خکار ہر چلوں کے لیے زموں گا فان قلبو من اللہ یوفل للم یمسصم صوم والتبر جوان اللہ والاعوذ فلن عظیم نوافر علی السر ذ نعمت دل اللہ نا او فضل نور سے دل دی تست تکلیف اور تابیداری موکدیز اللہ درظام اور اللہ خا نفضل للیم انالکم شیتانیا فلا تو خاف یقینا جاسوسی کہوں گے دوستان الرام میری گئے تاسین یار مانکاسو ملاحن کلے ان شیام یرید اللہ اللہ یجعل لہم حظاً فی اللہ آخرت و لہم مذاہو نظیم نرے غم جنکی تارا را کسان چز غلی پکارون لکفر کے یقیناً دی زرر شرج نشور کل اللہ علیہ زرر واری اللہ تعالی شورنکی دی لرا سبرخب آخرت کے اور دی لازاب لے دیم ان الذين اشتروا الكفر باليماني لن يضر الله شيئا ولهم عذاب اليم يقين لا كسان جاءثر كفر ببدل الايمان اشرى ذرن شيئ اور قولات سعودي لده عذاب درناك ولا عصمن الذين كفروا انما نوم ليل خير لانفسهم انما نوم ليل ليزدادوا يسمعوا ولهم او گمان دے نکی کافران چہ محلت ورکو لزماتی لرادا غردی دپارت دا زانون دریم یقیناً مو دیلا محلت ورکو دید پارا چہ زیاد سی گناہون نظریم او دیلا زاب دیس وکا ان کے ما کان اللہ علیہ ذر المؤمنین لا مان تم علیہ حتی میز الخبیس من الطیبیم اللہ علی علی اللہ من رسولی من و عجر نظیم نالی مومنان پا وڈ حالت بانے سے تاثی ہے جدا کی فلیت درد پاک نام اللہ تعالیٰ اچھ خبر در کی تاستا پخاز غیف بلن لیکن اللہ تعالیٰ غرکی اخبر لسولانو نائش علی جو غائری بیمان لرے پا اللہ او داغ پرسولانو او کییمانم لرہو زانم بشکو دائی دا مخالفتنا نتاستا پر آجر دلوی و لا احصب ان اللذین یبخلون بما آتاهم الله من فضلی و خیر اللہم بل ہوا شر لهم سیطوقون ما بخلو به یوم الخیام وللہ میراس السماوات واللہ واللہ بما تعملون خبیر گمان دنکی یاکسان چی شمتیا کی پاغسیر چلاتی لورکڑی دفضل اقبلنا چی دا شمتیا دی دا پارا خیر دے بلکی دا خودی دا پارا شر دے زردے تدی غارو تب واشو لشی حایچی دی پائے بنشم تیا کی دا قیامت پر خاص اللہ در آخری پاتے کے دل ملکی اتی دا سوانوں نزمکے واللہ استاس وعملونو باندے خبردار دے یوصل <تصفح> <تصفح> <تصفح> <تصفح> یواتیات آیت لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنيان سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول زوق وزعب الحريق يقين ورد الله تعالى وين ذاك صعام یقیناً اللہ تعالی مفتاج و منگا یو بے حاجتا خام خال لیکو ویم ہا خبر چدا دیوئی سرد و جلو ددینا انبیاء لرہ بغیر دا جرمنا او بوائیو پس دا ملک ددینا او سکے عذاب دا ورسو دا انکی چمک کے لیے گلی لاسن زریم او پدی وجائچ یقین اللہ ندے کو ان کے ببنگانوں پلو ئی بے شا تلا محکم راک رنگ کتاب کے کی مان بندروں مونگا پیس رسول بانے نے تردی شراوی منتدا سے قربانی چخوری اگی لے رہوں قل قد جاکم رسول من قبلی بالرسول من قبلی بالبینات و بالذی قمتم فلم قتلتمهم من من سابقین طور تو عیقین راودی تاست لے رسولانو زمان مخیم کار دلی نا خبرا چیتا سوائے و جل تاسو را کا سو ری پبو کا جاؤ بل بئی نا برےتا بل منی کدی تا تھا دروجن میم سبر کم یقیناً تقزیب کرے شرے دڈے رسولہ نو چستان راوڑ عیخ کارا دلیل نہ دا قلم کتاب نہ دلیل نقلی بطور او نے راؤڑ رڑا والا گٹ کتاب بطور کلو نفسن ذائق الموت وی نماتور کم یو ملک ہر سا والے سکون کے دمرن پور بر کے دشیتا سوبو ناملتا سو ریامت پمن ہانی نیو لفال سو چیلر شو دو نمنا گڑش جنتا یقین کامیا ومل خیات دنیا متا اور جن دن در سامان مگر دان نفدا دو کی اور لو لتبل فیمل و لسما من الزین اوت ال کتاب قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ خائم تہان کیری خَامَ خَامَ امْتِحَانُنَا میں خون و کیری شی بتاسو وبارد معلوم ساسو کے اور خام خواب سائے کسان چور کرشور کتاب ناستا سنمخیم نا اور دام مشرقہ نخل کو کتاسبر اور ذانم سات د خلاف د کتاب و سنت نام دا دا پخو پوکارونا وید خزلہ می کلز نو تک لو بن ہونا تک پن وزورا زرو بھی سمن کلی پبی سمسترو او کلانش واغست اللہ تعالیٰ مضبوط لوز دائے کسان نانشی کتاب ورکڑش اوم خامخا صفا وزاحت بکوئے دری کتاب خلکوتا انبے پٹھوئے دیو غرز واغی لرا روستو دشاگا نوخ بنونا اوائے غستو بائیبانی دنیا نو بد دے خواہ شدی حاصل ایم لات سب لذینا یفرہ نماتونا فلا تح سبن گمان مکوا پائے کسانو چالی كئی پائے کار چیریے كئی اور ساتھی چیز صفت دیوکڑے شی پدا شکار چیری نی کڑی گمان مکو پدی بانے دبش کے دلو دا زاب نام پار دے ناک ولی ملک السماوات کل اور خاص اللہ دراب شہیداسمان کے اللہ دے پارسی بانے قدرت لرن کے فی خلق السماوات اللیل اللی آیات اللی یقینا نشترے پیدائش داسمانی دا ندمک کی پتلو رات کو دش پیو دروس کے دیر اخلی دلیل نہ توحید خاندانوں بخالص قل رحم الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم غادي خالص قل ورائش الله يديم بولاڑے او پناستو پالخوں بلوم ويتفکرون فی خلق السماوات و الارض سوچو نئی پیدائشاسوان سبہ نکنا رب زم نی پیدا کڑی تا دی موجودات مجاتا بے فیریم پاکی رتا لار قسم مشریک نام نوبش ساتھی مولা দাযাব দওর নাম ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيتا وما للظالمين منا انصار ا رب زم یقینا تجسق داخل کے ورتا دمشو ایل دباران یقینا شرمندہ تق تغلرام آنشتہ دے ظالمان رہی سوکم دادکون کی ربنا اننا سمعنا منادین ینادین لیل ایمانی ان آمنو بے ربکم فامنا اے رب ازم یقینن اور ادلے مگا یو آوازکون کے آوازکو دپارد ایمان شیمان روڑے تاسو فق پر رب نمونگا خوی ایمان روڑو ربنا فاغفر لنا ذنوبنا کفرانا سیاتی ناؤ تو مل میار بانو بخی منگتا گڈ گنا نہ زموں اوری جائے زم نہ زم گا بد گناؤں بد بدو لے امر گراول پونگمانے سرد نے کانو نام ربنات نام آتنا رسول کاخذ نا یو ملکیا مام ان کلا تخلف المیاد اے ربز منگا اور منگتا شتا مر لوس کڑے بجبد رسولان او مشر میں من نک منگلات قیامت پر یقین تو خلاف نئے دخ پلواد نام پستیلاؤںم من کم زکری نو داد نے قبول کری رب دلر ربدری ارے ویل یقین برباد امل دیوامل کے ان کی جستا سو نہیں کہ ناری نہیں ہوں کزنا نہیں ذکر باز استعصدی دا قسم دا جنس دا بازو نام فالذین حاجروا و اخرجوا من دیارهم ووزو فی سبیلی و قاتلوا و لو کفران عنهم سیاتهم نا کسان چجر تکڑے دیمان دا وجیم او استلشی دخبل و قرون نام دیمان دا وجیم اور تکلیفنا ورکڑی شیدی تبیع بلار زمان کے جنگو نیم کرید کافران سرام اور شیدان کریشوی ربائے کے خام خارجوں زددین آٹو البد گناہوں نظرین بد ادائی ولو ادخلنہم جنات تجری من تحت حلنہار وصواب من اندلہم او خامخا داخلون بزدی درائی جنتو نتا چبئی گلان دے دائے والے دائے او پورا بدلنا دالا دا طرفنا والله عندہو حسن و صواب او اللہ صرا خاص دا غصر دے خیست صواب لا یقرنک تقلب اللذین کفروا فی البلاد دوکہ روان شیتا لڑایا اور گڑبڑ گرزے دل کافرانوں پر مختلف اخارونوں کے متاون کلیل ماوا ہم جہنم و بے سلم داودی دا پارا نفا لگ بیا زید اور تلو ددی جہنم اور بد دید تیار کرے شے دا جہنم ددی د پارام لا دین تکو ربح لہن ججرین تا اللَّهِ خالی دینا نظل واخی نا کسان چیڑے دخل لونا دیر پارا جن تون بئی گیلا دائیں امیش وی دی پائے کے مل تیار رکڑے شید اللہ نہ اس چید اللہ تلا سریا ڈے دور و گانو مینل کتاب وئی کوم انہیم خاش نیلسترون وایا سمن کلیم یقیناً با د کتاب والا خام خا خلک دی شاندری بال او پائے کتاب چنادر شیرے تا سام ا پائے کتابوں شیر دی عاجزی آج جی خاص اللہ تام ناصل اللہ پایت نان دنیا لہم مجرم اندر اب ان اللہ حسری الحساب دا کسان ددی دپارا صابون د عاملون د دیلی پنن زرب زریم یقینا الله تعالی دے زرح حساب کو انگے یا ایھا اللذین نصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون اے ایمان والو صبر کوئے وصابروا یوبل مضبوط کہو صبران اور اب تو اوزان کے بدین او ذکرائے د اللہ تعالی نام دادی دا 12 انچ تا سو بشید اللہ عزاب ونم لولای من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يا الناس اتقو ربكم اللذی خلقكم من سوپتربکل خلک کپ دوںک مانا زا بس مہمک منسلک یرکلر آربے تاس پیتا کھیلے د او پیدا کڑے دای نس نداد بی بی وی نو اخوار د دې دوړو نان ناری ن نا ډېرو ځان ن ډېري واتق الله الذی تسائلون به ولرحام ان الله کان علیکم رقیبا او يرکاید الله نا غزاد چتا سو سوالونه کوه دا وانا اوزان ساتے دپرے کھولو دخبل والین اللہ تعالیٰ رے پتا سبان گہبان کو ان کے وا تل ولا معاملات القبیر الاقلو امالحم الا ام والم انہو کا نو بن کبیر اور کوئی یتی مان تمالون دا دائی دا تاؤ سر رسد بلونا اور لے حرام مال پا بدل پاک دلال مال ام مخرے معلومانو دخبل مالون سر اوزیم یقین دار گنا لوگ وئن کتملہ فیل یتا فوبل می مسنا اکیری گے تا سو چیز نش کو جن کو نکاؤ کے دا سرچ ہلالی پارا دور زنا نو نام گیر دےتی دو در او سلو سلور پین خف تم اللہ تعدل ایمانک ادنا اللہ تلو کبیام یری گئی چین انصاف نشے کولے پگڑ خزوں کے نو نکاو کہا کہ یوے سرام یا اکتفا کے پاگوینزو چمال کی ساسوخیلا سن دا طریقہ دیرہ نج دیرا دیتا چاسبان نگے گئے ظلم طرف تام سدات نہلام فین ن لک من شی امن نفسا نفسن فکلو ہنی اور کوے زنانو تم مہرون دائی خوشالئے کو خوش ساسنا معافیوں کو دیو برقی دہرنام وقب خپل طبیعت نا بخل شی لرام مبارک و خا حزمی دم کے اولا تو سف لم جعل اللہ کم قیام فی ہا قولا معروفا موار کوئے قمخلو خلقو دا مالون دا ایجتاو سرائیم دا مالون گرزول اللہ ساوز دا سبب دا جون خراک ورکوئے دیل پائے مالون کی اوجام و مرتاون دا اوائی غیط و اینان نرمان پیتیمان سودا نکا کو لو کل شور سیاگی وقت نکات نمالوم کو سائی نہ پویام نرکوئی تمائی ولاقلو ہا سرافں و بدارن اکبر مخرے مالو ندائی د دا خدنا تروتم کے او تلوارکون کے پری وجہ چاہ بلویشیم ومن کان غنی فل سافیف ومن کان فقیرن فل یا کل بلمارو آسو چاجتا رزان دچکی مع اصوک چدے محتاج نکی رائے نہ دورف مناسب کلچی اور کوئی تدائی معلوم پیش کو ہے پائی اور پورا د اللہ تعالی حساب کروں لر رجال نصیبم مما ترکل والدان و لبون ول نسائ نصیبم مما ترکل والدان و لبون مما کل من کسور نصیبم مفروزان دپارا دا داری ناؤ برقیری دائمال نا چپری خیم و رپلار دری اوخلوان اور دپار دنانوم برقیری دا, دا, دا مال نام تپریخ ی مو رب لا روخ بلوانم دائم الونا جلغ دا ابرحیری مقرر شی بشریت گیم و اذا حضر القسمه دول القربا واليتاما والمساكين فارزقوهم منه وقولو لهم قولا معروفا کل ج حاضر شی د پار د طلب د تقسیم فلوان وارے سان امان ن مسکینان وارے سان من لدائے نہ د خوراک دبار اویدی تاو نرو قولا کو اور یو کی آئے کسان کپری گری دخ پلان ن بچی کمزوری یری دی دیانے د ظلم د نورو خل کو نام نہ اللہ د او ی روکیم دی و اینا برابر د شریت سرام فی بھوتنی وسلو نس یقینی معلوم ور لرام ناچی فکل خیٹوکیور لا زروب سوزی پوجا یوسیکوم اللہ فی اولادکم للذکرین یصلح ذللن صین کلق فکم کی تاو صلی اللہ تعالی پوار د بچو استاد سکین د پارا د ناری نہ بچی پشان تدبر خے د دوج نہ کورے بمیراث کے فین کن نسان فوقسن تئنی فلہن ثلث ما ترق دا صرف دولا جرف دو نیاتے پارا دو سیری دا معل چیپری موربلار وان ہن فلاں دا دارا نیم سرد لیکو میم سو کان لو د دپار د مه پلار د مړیم دا یو دپاره د شپګمه اسا دا مال ن چې پرخی د مړي کې مړي دپاره اولایم فلم کل له وال واسه هو بهواو فلیهوس کنی د د دپار اولا واسانانی د د نه مور پلار د نمور نوور دپار ادرې سره او پلار دپره باقییم پئن کا لہو اخوت امیہ سو کبھی ددد پارنا نمو دا پار د سدا پا میمبارتی داحصی دا دا شری پستیت دا دا کی دام پائے یا پس دا, دا کو کریم لا اقرب کب کدر مکرب کارانا سو جا مست نپے چکم زیات نزے ری تاست نترکول منکی من دائس فرسکرفنا یقین اللہ تعالی رے پویا ہکمت ولکم نس مجک اے خاندانوں مال یل وی پریخی ساسو بیانو کنی دائی دا اولاد فئن کا نہد ان فل کمرکھنا کبھی دائی ن پارا اولاد نستاؤ ز پارا سلو میں سردا یا پریخی نا چیخی بداؤں پست جاری کولو د وسیت ناچ وسیعت کے دا, دا زنا نہ پائے او پستو ادا کولو لو دا کرز نریم ولہ ن روبڑ میم ترکم میل یقریپارا سلو ری سر دل نچتا سوپریقی کن زپارا سولا فئن کا نکو فل سو منو میم بعد میمبا دن تو نہودی کبھی سال اولاد نو خذوا الاراہ تمایس لدا ایمال نچ تا سپری خیم جاری کولو د وصیت نہ چ تا سو وصیت غائب ائے او پس داد کو نو د قرض نہ وئن کان الرجل یورثو کلالتا او امراۃ وله اخو او فلکل واحد منهما السدس او کوئی مرشے او سڑے میراث دیوڑ کیم میراتی و ملوتیم یا یو زنان دا غسیویم خواریو دا پارا روری یا خوری اخیافیم جس صرف دا مورنیم نو دا حریو دا پارا دا اشپا گمائی صدا فا انکان اکسر من ذالک فا ام شرکاو فی صلوس کمی دا غرون خویند زیاد دا یو یو نام ریٹ ٹول برابر شری پتری میسر میس میمبار وسیتی دینوں داسے پسچاری کلری چیت کڑیشی فی اولاد پو سکم درکی اللہ پبار دیراس دولاد تاسکی سل دا داری نولاد دا دا دا پشانت دبر خی دئی فی نسان فوکس نو نوی دا اولاد زنانا دا دو, دو, دو نزیات فلو سا ندی دار وا دو سی دل چیخ میم وئن واریس پولیب ادار ہریو دشپکم یکل له دکل کنی داؤلاد موپار د فلی سو لو دور پاردر می سر فن لوہ ہاں کبی ددد پار فل سدوش داشپگ مہی سر میم بادی وسیع دا لا حساب ورکیدی شی پست جاری کولو د وصیتنا چې وصیت گي بای سره ده او پستا دا کولو د قرضنا پاپا اوكم ابنا ساسو او زامن ساسو لا تذرونا يهم اقرب لكم نفعا نہ پوی گئے تاسف عقیقت دافکم یادا حسے مقرر دا اللہ طرف نہ ان اللہ کا علیما حکیم یقین اللہ پویا حکمت ولکم نسواں ترکوم اوستاسو دارائے دا ناری نیما دائ ملا چھ پر لہلن کنی نائ د پارا سولاد فئی کان لہل کبھی دائ خز پاراؤلاد رواں ترک نام نستا سوارا سلورا چیری جیشی پست جاری کلو د وسیت نام چی وسیت کی دا زنا نایا پستا دا کلو درد نام ولہ نوبڑ ما ترگ ادانو دئی اوس راسوری ہلم یقو ملن کچرینیس دولا نکو مل اکوی ساسو تاؤد ن سو د پارا تمہر میم ترگم دایم چری تاسو من باد دا پس جاری دا وصیت وصیت دا او پس دا دا دا نا شاسوائے شمی رسوی یو سڑکی منڈوتے می رات و او خ داسییم والله هو نه اوتون او د دپاررووری یا خوری یخیافی چې صرب مورې شری کویم فیکې واحدې من هم صودوس نو د پارا هررییا او دې دواړ نه به شپ من ذلك او کبی دا غرون خوین دے زیاد دے یونا فہم شرکاو فی صلوس ندیب آئے او پل سرا برابر شری کی بدرے میں صدق کل مال کے مم با دی وسیعتی او دین دے دا حسی باور کے دیشی پس تجاری کلو دا وسیعتنا چی وسیعت کے دیشی پائے او پس تا دا, دا کولو د قرلنا وسیع بدا سے نقصان بنو رام ڈاٹو الپو حکم دے درفنا اللہ تلا داح کام تول دا کام ٹول پولی تڑلی شیل اللہ چاچاری ہو جناتی نہ داخل ولیم خالدین في عام شرید با جننتوں کے وذالک الفوز العظیم وداکام یعملو ارا و من یعص الا اللہ و رسولا او شاشنا فرمانی اونک اللہ و رسول اللہ حدودا اور تیرشو اللہ پلوں تڑل شو نا وز محین پاردابرگن کے اھو ہاشر کی بدکار ہے زنانو ن بیم فاستشہد علیھن اربعہ منکم نو طلب کے ہایے پہ بدکار ہیں سلور ناری نا استاسو نا فینشہدو خشیہ شیدی ورگ دایے پہ بدکار ہیں سلور تنوم فام سکوھن فالموت نی ساری کے یذ زنانوں دراپ کوٹ ہوگی حتا یذ وفاہن الموت تردی پوری سو اخلی دلر امر او یجعل الله لہن سبیلان یا بجوڑ کے اللہ تعالی دی دوبارہ بلال و اللزانیہ تیا نہ منکم اغد وتنا اشراط الک کی بدکار ہے تو استاد سنا فازو ہمان بدر دو ہے اگیتا فین طوا کایتو و السلام اصلھا او فنامل ٹکم فازو انھما ب مخوڑ ہے داگی د بدویلون ان اللہ کان طواب الرحیمان یقین اللہ تعالی قبل ان کے قبل ول تو سوال دائک سامد پارش کئی بتارے پنا پو من تو زمان کیبولی اور نشتہ قبر دل تو سانو شکی بتکار ترائے پورے شران دشی اور دارن خبری تو سنو چی بدا سیال کی چکا فیری اترنا لہ مزا بن سارکڑے مل راجا درناک یا ایمان یحل لکم کم تری سون کرو ن لی ہلال تاسرائے شیت زنور ولا تا لوہن نو متویا بھات موہن دیر پارا چو ساسو دین باضیا گلچی لکڑی نفاشتی می مگر کراتی زنانا پپتکار کارا وشن بلوف اجنک دخ پی بھیا نسرا پتری نکتا سوبت گڑ داگی نسل فاسوشیا ن سبرک ز گیریشی چی بد بگے تاسو یو خسلت وی خی رنگ وہ پیداب کی اللہ تلا پتہ نکا کے نظو اکگواڑے تاسو بدل بی بی بزید بلام و محدا ہن تارام ورکڑی تا بٹ خزان پہرکیم فلا تاخذو دائن اسید واپس مبین آیا اخلی تا خزو منہ شی نماخل آئے نیز واپس اتا خزو نو بہتا نو سوم مین آیا اخل تا سو لڑا بدنام لگ ان کی پائے او گناخار ان کی فتا خزون وَسَرَّنِي تَاسُ أَخْلَئَ دَائِنَ مَحَارِمٍ وَقَدْ أَفْضَهَا بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ أُحِلَّ لَكُمْ يَوْمَئِذٍ الْغَنِيمَةُ تَطَاوَلُوا بَيْنَكُمْ سِرَاجًا وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا وَغِيظَ ذِكْرُ الزَّنَا نُسَاوِيَ الذُّنُوبَ وَعَظَّمْتُ مِنْكُمْ النِّسَاءَ نکا سر ما سرا چکا سر کڑی داران کا نفا حشت مقتا یقین تارے بتکاری پاکل کے ہوں سبب دزب دلہ رے و سا سبی لا بدلا روم دام متا لات بتاس نکا دمین و بنا تو مو نستا سو و خوات و ماں تو گم اوترو رانستاسو خالات کماسی رانست سو وہ بنا تو لکھے اور ویرتاسو بنا تو لختے اور او مہات کم تیمندے پی درکی واخواط کورے داسوید پے مہاتو نسند وربا پرکٹے اللہ تی فی خجور کوخل تمہینک نزی کتنی کڑی فلاج نہال نگنا نشتا پنک آدلون دائی کے پستا طلاق دائینا وحلائلو ابنائیکم او خزید زامن استاسو اللذین من نسلابکم داس زامن چپیدا دی استاسو دشاگاننا وان تجمعو بین اللختین او حرام دے جمک والپمینددو خیندو کی اللہ ما قد صلف مگر آ مخی کے تیرشی اللہ کان غفور الرحیم یقینا اللہ تعالی بخن گون کے رحم گون کے